آٹھویں غلط فہمی ہے کہ ہزب اللہ لبنانی حزب اللہ جو لبنان کا ایک گروہ ہے یہ مجاہدین ہیں اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرے کیونکہ یہ انہوں نے اسرائیلیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے میری گزارش یہ ہے کہ نے بھی غلط فہمی بھیجی ہے میں ایک گزارش کرتا ہوں ان سے یا تو ان کو پتا نہیں ہے وہ مجھے یہ گمان ہے کہ ان کو پتا نہیں ہوگا علم نہیں ہوگا جھالت کیوڑے سے یہ بات کہی ہے ورنہ یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے حزب اللہ جو لبنانی ہے حسن اور اللہ گروہ جو ہے یہ شیعہ ہیں تھانے یہ رافسی گروہ ہے اور روافظ کے عقائد میں پچھلی غلطیوں میں بیان کر چکا ہوں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقت یہ حزب الشیطان ہے ہمارا ایمان ہے جو شرک کرتے ہیں جو لوگ اپنے اماموں کا درجہ انبیاء اور رسول سے اور فرشتوں سے بلند کرتے ہیں جو صحابہ رام کو امہاتون کو گالی دیتے ہیں وہ کبھی حزب اللہ نہیں ہو سکتے بلکہ حزب الشیطان ضرور ہے اور حزب اللہ تو وہ ہے جن پر اللہ تعالی راضی ہے کہ اللہ تعالی اس لوگوں پر راضی ہو سکتا ہے جو شرک کرتے ہوں جو اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں انبیاء سے بلند درجہ دیتے ہیں جو صحابہ کرام کو رومات اور امنی کو گالیاں دیتے ہوں ہرگز نہیں رضی اللہ عنہ مورین مجا کی آخری آیت میں نشانی یہ ہے حزب اللہ کی ہی نشانی جن پر اللہ راضی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نام تبدیل کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوا کرتی ہے آپ کی اصلیت کیا ہے سب جانتے ہیں آپ اپنے لیبل جو دینا چاہے دے دیں کیا فرق پڑتا ہے آج کل لوگ شراب کو آب حیات کہتے ہیں تو کیا مطلب وہ حیات سمجھ لیں ہم پینا شروع کر دیں کیا خیال ہے سنتے ہیں کہ نہیں سود کو کہتے ہیں فائدہ سود کو کہتے ہیں فائدہ فائدہ ہے یہ تو کیا ہم سود کو فائدہ کا نام دے کے سود کھاتے رہیں ہرگز نہیں میرے بھائی شریعت نے ترازو رکھا ہے بنیادیں بیان کی ہیں ہمیں نہ تو اپنے عقل کے حوالے کیے ہیں اور نہ کسی اور کے حوالے کیے ہیں کسی اور بدکار کے یا بدعقیدے کے حوالے کیے ہیں شیرت کی بنیادیں واضح ہیں ثابت ہیں موجود ہیں مضبوط ہیں جو ان بنیادوں پر زندگی گزارتا ہے تو وہ حق پر ہے سرعت مستقیم پر ہے اللہ تعالی نے اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیا اور جو اس پہ نہیں چلنا چاہتا وہ کٹھن راستے پہ چل رہا ہے اپنا جہنم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور جنم اندر بننے والا ہے اس لیے حقیقت کو سمجھیں مصیبت یہ ہماری آج کل جو بھی اسرائیل کے امریکہ کا دشمن ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے یہ مصیبت ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہے ہمارے دین کے دشمن ہیں دیکھیے کم سے کم جہاد جیسا عظیم لیبل عظیم نام یہ لقب ان کی طرف تو نہ موصوم کریں ایسے لوگوں کو دیتے ہو جو اس کے حقدار نہیں ہیں وہ کہتے رہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں دے ان کو آپ کیوں کہتے ہیں آپ کی دینی حمیت دینی غیرت کہاں گئی ہے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج سے کئی سال پہلے جب حزب حزبر کاروائی کرتے تو خمینی کی تصویر کے نیچے سے گزر کے پھر خود کش حملہ کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی جو ٹریننگ تھی وہ جو دکھا رہے تھے وہ پہلے کیا کرتے ہیں جس جو خود کش حملہ کرنا چاہتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے پیچھے خمین کی تصویر ہوتی ہے وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں خود اپنے فل ہوش و حواس میں یہ کاروائی کر رہا ہوں مجھے کوئی کوئی کسی کا دباؤ نہیں ہے جنت کے لیے میں کر رہا ہوں اور پھر جب وہ گزرتا ہے تو دو لوگ ایسی خمین تصویر پکڑتے ہیں نیچے سے گزرتا ہے پھر جا کے وہ کاروائی کرتا ہے اگر خورمین پر اللہ تعالی راضی ہے ان لوگوں پر راضی ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھا سمجھیں آپ لیکن لیے حزب اللہ ہوگا ہمارے لیے حزب اللہ نہیں اللہ علم